بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المدسیر آیت چھپن يشاء أهل و أهل <تصفيق> یہ قرآن پاک نصیحت کے لیے کافی ہے یہ کتاب سب کے لیے ہے جو بھی چاہے اس سے پورا فائدہ اٹھا لے مگر اس سے پورا فائدہ وہی وہ اٹھاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مغفرت عطا فرمانے والا ہے کوئی آدمی کتنا ہی گناہ کرے لیکن پھر جب وہ تقوع کا راستہ پکڑ لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصایت کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لائق ہوں کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کو کسی کام میں شریک نہ کرے پھر جب بندہ مجھ سے ڈرا اور شرک سے پاک ہوا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں ترجمہ اور کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا یعنی قرآن مجید کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مگر جب کہ اللہ ہی چاہے وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے بخشنے والا وہ آہل اطقوا واہل المغفرح